صلى الله عليه وعلى اله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب ولج صاحب بلبی وبنی سبیلی وما ملکی انب من کر مختال میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام اور بہنو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو جہاں عقیدے کی تعلیم دی ہے وہیں عبادات کی بھی تعلیم دی ہے اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ ارب العالمین نے بندوں کو آپس میں تعلقات کے اعتبار سے بھی تعریف دی ہے کہ ایک انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں صحیح ہو جائیں اس کا عقیدہ اور اس کا عمل دونوں صحیح ہو جائیں اسی طرح سے ایک انسان واقعی کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کا معاملہ اللہ سے بھی صحیح ہو اور بندوں سے بھی صحیح ہو اگر اللہ سے معاملہ صحیح ہے لیکن بندوں سے نہیں تو بہت ممکن ہے قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کے مطالبے پر اس کو سزا دے جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے وہیں بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے لہٰذا اسلام ایک مسلمان کو صرف عبادت گزار نہیں بناتا بلکہ معاشرتی اعتبار سے سماج کے اندر کیسا جینا چاہیے یہ بھی سکھاتا ہے قرآن کریم کی اس سایت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کئی چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحبد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو ولا تشریق و بحی اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو و بل والد اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو وہ بھی دل اور ان کے ساتھ بھی جو رشتہ دار ہیں قریبی لوگ ہیں ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو والمساکین اور جو لوگ غریب ہیں تندست ہیں مفلس ہیں مساکین ہیں ان کے ساتھ بھی غریبوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو ولجار دل قربہ ولجارلجنم وقفہ بلجم یہ تین لوگ ہیں کہ وجار دقرب اور وہ پڑوسی جو قریب کر وجار الجنب اور وہ پڑوسی جو پڑوس والا ہو نزدیک والا ہو وہ خواہ اور وہ ساتھی جو قریب میں ہو بازو میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنی طبیل اور وہ مسافر جو اپنی متا ہو چکا ہو وہ مسافر جو سفر کی حالت میں ہو پریشان ہو وما اور وہ بھی جو تمہاری ملکیت میں ہیں تمہارے غلام ام اللہ خب منقن مختلف فقورآ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی محبت نہیں رکھتا ان لوگوں سے ایسے شخص سے جو مختال ہو اکڑ کے چلتا ہو اور فقور ہو گھمنڈی ہو اپنی بڑائی بیان کرتا ہو فخر کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایل ایمان کو جہاں توحید کا حکم دیا جو کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے وہی پر اللہ ربین نے ماں باپ رشتے دار یتیم مسکین پڑوسی اور سفر کا ساتھی جیسے یہاں پر کہا کہ وہ جو پڑوس میں رہنے والا ساتھی علماء نے کہا اس کی دو تفصیل ہیں ایک تو یہ کہ وہ آدمی جو سفر میں آپ کے ساتھ ہو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھ اس کو ملا ہوا ہے آپ کے ساتھ وہ بھی سفر میں شریک ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور ایک ماننا اس کی یہ بھی ہے وہ جو تمہارا ساتھی ہو یعنی زندگی بھر ساتھ رہنے والا یعنی بیوی ہے تو اس اعتبار سے یہ وساحب الجم کے بارے میں علماء کے اقوال ہیں اسی طرح سے ولجا عدالقرباد الجنب میں دونوں قول ہیں ایک تو اس سے مراد وہ ہیں جو نصب کے اعتبار سے رشتے دار ہیں غریب والے دور والے یا اسی طرح سے اس میں پڑوسی آتا ہے وہ پڑوسی جو ایک دم قریب کا ہو اور وہ پڑوسی جو دور رہتا ہو تو اس اعتبار سے پڑوسی کا ذکر یہاں پر ولجر قربا و وَل جلب نزدیک والا پڑوسی اور پاس رہنے والا پڑوسی اس اعتبار سے پڑوسی کی دونوں قسمیں جیسے کوئی سامنے رہنے والا پڑوسی ہے جس کا ایک دم آمنا سامنا آپ سے ہو اور ایک پڑوسی جو دور رہتا ہے کبھی کبھار اس سے ملنا ہوتا ہے تو ان دونوں میں بھی مراتب ہوتے ہیں تو ایک دم قریب ترین پڑوسی اور وہ پڑوسی جو آس پاس کہیں رہتا ہو ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کرنے کی تلقین ہم کو کی ہے آج اس دور میں اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو دکھائی دیتا ہے کہ عام طور سے لوگوں کا پڑوسیوں کے ساتھ تعلق برا ہوتا ہے آج آدمی سے پوچھا جائے سب سے برا کون تو کہے گا ایک تو میرے رشتہ دار اور دوسرا میرا پڑوسی عام طور سے نفرتیں جن میں نفرت نہیں ہونا چاہیے جن میں آپس میں قربت ہونا چاہیے آج حال یہ ہے کہ اسی میں دوری زیادہ ہے تو رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے دور ہیں اور پڑوسی بھی ایک دوسرے سے قریب رہنے کے باوجود بھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے پڑوسی کا کیا مقام ہے اور پڑوسی سے سلوک ہم کو کیسے کیسا سلوک کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سعادت کے وسائل میں سے ایک بڑا وسیلہ ہے سعادت کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا تین چیزیں ہیں تین خصلتیں ہیں جو دنیا میں ایک مسلمان شخص کے لیے کامیابی کی علامتیں ہیں ایک انسان دنیا میں کامیاب ہے وہ کیسے کامیاب ہے تین چیزیں اگر اس کو حاصل ہیں تو وہ کامیاب ہے نمبر ایک الجا ر اگر اس کو نیک پڑوسی مل جائے ولمس کنواس اور ایک بڑا گھر اس کو مل جائے ولمر الحنی اور ایک عمدہ سواری اس کو مل جائے اگر تین چیزیں ایک انسان کو دنیا میں مل جائیں تو دنیا کی کامیابی اس کے لیے ان تین چیزوں میں ہے یعنی وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا مجھ کو عمدہ ترین چیز مجھ کو مل گئی یہ تین چیزیں ہونا چاہیے نمبر ایک اچھا پڑوسی نیک پڑوسی دو ایسا گھر جس میں تنگی نہ ہو اس کے لیے کافی کشادگی ہو اور نمبر تین اس کے پاس اچھی سواری ہو ایسی سواری جو اس کو مندر تک لے جا سکتی ہو اصل دنیا میں پانے کی اور کامیابی کی یہ چیزیں یہ نہیں کہ ایک انسان دنیا میں دوسری دوسری چیزیں مل جائیں مال اصل نہیں ہے ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس صحت نہیں ہوتی ہے اس کے پاس اچھے پڑوسی نہیں ہوتے ہیں اور اس کے پاس دنیا میں خوشی نہیں ہوتی ہے دنیا کی کامیابی اگر چاہیے تو یہ تین چیزیں انسان کے پاس اگر ہوں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بہت سعادت والا انسان یہ کامیاب ترین انسان ہے اس کو امام احمد اور اکبرانی اور امام الحاکی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے نمبر ایک پڑوسی کی آپ کے بارے میں رائے اللہ کے نزدیک معتبر ہے سماج میں معتبر ہے اگر آپ کیسے ہیں پوچھنا ہے تو پڑوسی سے پوچھئے وہ بتائے گا واقعی آپ کیا ہیں عبداللہ عبد مسعود رضی اللہ عمین فرماتے ہیں قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کئی پلیم ادا و ادا اللہ کے رسول میں یہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ واقعی میں اچھا ہوں یا برا ہوں میں بھلائی کرتا ہوں یا برائی کرتا ہوں میرا طرز حیات اچھا ہے یا برا ہے مجھے کیسے معلوم ہوگا میں لیے کیا راستہ ہے معلوم کرنے کا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت جیرانک یقولون ان قد احسنت فقد احسنت اگر تیرے پڑوسی تیرے بارے میں کہیں کہ تُو بلائی پر جیتا ہے تو اچھائیاں کرنے والا انسان ہے تو واقعی تو بلائی کر رہا ہے وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ اور جب تو ان سے سنے کہ وہ کہتے ہیں قد اسا اصا تم برے ہو فقد اسا اصا تو تم برائی کر رہے ہو یعنی اس سے معلوم ہی ہوتا ہے اس کو امام احمد ابن ماجہ اور قبرانی نے رواج کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اچھا ہے یا برا ہے اس بارے میں اس کی پڑوسی کی رائے بہت اسلام میں میٹر کرتی ہے اسلام میں اس کی رائے کی بڑی اہمیت ہے بشرط ہے کہ وہ خود سچا انسان اگر ایک پڑوسی جھوٹا ہے تو وہ نبی کے بارے میں بھی غلط کہے گا لیکن اگر ایک انسان کے پڑوسی اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ انسان اچھا ہے اسی طرح سے قیامت کے دن سب سے پہلا جھگڑا جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ پڑوسیوں کے بارے میں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوقمینی یو ملوق قیامتی جاران قیامت کے دن سب سے پہلے لوگ جو جھگڑیں گے آپس میں اپنے اپنے حق کو مانگیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر اپنا حق جتائیں گے اور ظلم کی بات ایک دوسرے کے اوپر تھوپیں گے کہیں گے کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا میرا حق اس سے آنا ہے تو سب سے پہلے جو جھگڑا چھڑے گا قیامت کے دن فیصلے کے لیے وہ کون کن کے درمیان ہوگا جاران پڑوسی پڑوسی ایک دوسرے کے اوپر اپنا حق جدا کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اس کو امام احمد اور اقبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے اسی طرح سے اگر ایک انسان اپنے پڑوسی سے اس کی ضرورت کے وقت میں دروازہ بند کر لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ پڑوسی اس سے مطالبہ کرے گا قیامت کے دن وہ اس سے مطالبہ کرے گا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانحد ان احق کو <الْمُسْلِم> ایک زمانہ ہم پر ایسا بھی گزرا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو دینار اور درہم ہوا کرتے تھے ہم سے زیادہ ہمارا بھائی اس کا حقدار ہوتا تھا کہ میرے پاس جو مال ہے مجھ سے زیادہ حقدار میرا مسلمان بھائی ہوا کرتا تھا و احب علینا احب الحدینہ مین عقی المسلم لیکن آج ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دینار اور درہم اپنے مسلمان بھائی سے بھی زیادہ پیارے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہم کو اپنا بھائی زیادہ پیارا ہوا کرتا تھا ہم اس پر اپنا مال نچھاور کرتے تھے اس کی ضرورت میں لیکن آج ایسا دور آیا ہے کہ ہم کو مال دولت زیادہ پیارے ہیں مسلمان سے تو کہتے ہیں کہ سمے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کم من جار متعدق یوم قیامت کتنے پڑوسی ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی کو پکڑیں گے اور کہیں گے یقول یا اور بہ دو بہو کتنے پڑوسی ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی کو پکڑیں گے اور اس سے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے میرے رب اس نے میری ضرورت کے وقت میں میں اپنا دروازہ بند کر لیا تھا اور اپنی بھلائی کو مجھ سے روک لیا تھا اپنے نفے کو اپنے احسان کو اپنے اچھے سلوک کو مجھ سے روک رکھا تھا اور میری ضرورت کے وقت میں جب کہ واقعی مجھ کو اس کی ضرورت تھی اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا تو قیامت کے دن پڑوسی اپنے پڑوسی کو پکڑے گا اور اپنے حق کا اس سے مطالبہ کرے گا اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں اس کے کام آنا چاہیے ایک انسان کو اپنے پڑوسی کی ضرورت میں اس کے کام آنا چاہیے اس کو امام ابن ابھی دنیا نے مکاری الاخلاق میں روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام البخاری نے اپنی کتاب ال المفرد میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن لے گئی نمبر چار پڑوسی کے حال سے لا لاپرواہی برتنا تو جیے مرے اچھے حال میں ہو برے حال میں ہو تو تیرے گھر میں میں میرے گھر میں آج اس دور میں آج یہ حال ہے اور آج سوسائٹیز میں بڑے بڑے فلیٹ جو ہو گئے ہیں آج بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر کے اپنے گھر میں پڑا ہوتا ہے لیکن پڑوسیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور پڑوسی اس کی بدبو سے پولیس میں فون پول کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں بدبو آ رہی اتنی زیادہ دروازہ کھولا جاتا ہے تو اندر پھانسی لے کے مرا ہوا ہے کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں آج اس دور میں ایسا دور آ گیا ہے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے یہ تو مردوں کا حال ہوا کوئی مر گیا زندوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں کون کون رہتا ہے اپنی بلڈنگ میں کون رہتا معلوم نہیں رہتا ہے کہ کون وہاں رہتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے بالکل تعلقات نہیں ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی زندگی میں جیتے ہیں اور مرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ اپنے یہاں رہتا تھا تو یہ حال آج بنا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نبی وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا کون وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا ممبا کا شبان وہ جارو ہو جائے وہی وہ آدمی میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے کہ جو رات میں بھر پیٹ سوئے خوب کھا پی کے ایک دم تن کے سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکے پیٹ سویا ہوا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اس علم کے باوجود وہ اپنے کھانے میں سے اس کو نہ دے تو یہ کیسا پڑوسی ہے یہ پڑوسی مجھ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے اس کا ایمان اس کی نیند خراب کر دے گا اس کو احساس ہوگا کہ میں کھا کے سو جاؤں اور میرا پڑوسی بھوکی حالت میں بھوک میں سو رہا ہے کروٹیں بدل رہا ہے اور میں پیٹ بھر کے کیسے کھا سکتا ہوں میں اپنے کھانے میں سے آدھا میں کھا لوں گا آج کے دن آدھا اس کو دے دوں گا کتنے لوگ ہیں گھروں میں کھانا ہوتا ہے گھروں میں کھانا ہوتا ہے رات میں سب کھا چکے ہیں اس کے باوجود کھانا بچا ہوا ہے اور جانتے ہیں کہ پاس پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو غریب اور فقیر ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہو سکتا ہے آج انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو وہ اپنے سالن میں سے اپنے کھانے میں سے ان کو نہیں بیچتے ہیں تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے کہ اتنا بےغیرت ایک مسلمان اتنا ایک مسلمان ہو کہ دوسرے کے صرف بھوک کا بھی اس کا احساس نہ ہو وہ خود کھائے اور دوسروں کے کام نہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس پر ایمان ہی نے لایا یعنی ایک ایسا مومن ہے یہ ایسا مسلمان ہے یہ رحمت اللہ عالمین کا امتی کہ جو اپنے لباس دوسرے کو دینے والے اپنا کھانا دوسرے کو دینے والے خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلانے والے یہ ایسی شخصیت کا امتی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا نسبت ہے نبی سے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے لہٰذا یہ حدیث بتلاتی ہے اس کو امام البزار اور قبرانی نے روایت کیا ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنے پڑوسی کا خیال رکھے اس کے بھوک پیار کا دکھ درد کا احساس اس کو ہو آئیے دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف دینا اسلام میں کتنا برا ہے پڑوسی کو ستانا ایمان کے خلاف ہے یہ ایمان ہی کے خلاف ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکانہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلاحی جاراہ اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے آج حال کیا ہے اگر معلوم ہو جائے کہ پڑوسی کو اس چیز سے گسا آتا ہے ہم وہی کریں گے اس کے سامنے, گھر کے سامنے سامنے گھر کچرا ڈالیں گے اپنی گاڑی پارکنگ ایسی جگہ کریں گے کہ اس کو جگہ نہ ملے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے آج پڑوسی کے اعتبار سے آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے خود اپنے گھر میں ڈسکو میوزک لگائیں گے بیچارہ رات میں جواب کر کے آیا ہے سو رہا ہے اس کی نیند خراب ہوئی اب وہ آ کے کہ رہا بھائی تھوڑا سا آپ سنو لیکن آواز تھوڑا سا کم کرو بولے میرا گھر ہے میں کچھ بھی کروں گا بولے میری رات میں نیند نہیں ہوئی بھی, میں جاب پہ گیا تھا یا پناہ سفر میں گیا تھا ایسا مسئلہ میرا تھا بولے وہ تم تمہارا جانو ہم آپ تمہاری وجہ سے ہم اپنی راحت کو کم کریں گے آج میرے گڈو کا برتھ ڈے اب کیا کریں گے وہ کیا کرے اب بتائیے تو ایک مسلمان آپ دیکھیے مسلمان عیدین کا حال آپ دیکھیے عیدین کا حال آپ دیکھیے ہمارے عید میں اتنا بڑا مائنڈ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے کہ دل دو بار دھڑکتا ہے ایک خود اپنا دھڑکتا ہے وہ اس کی وجہ میں کیا آدمی بازو سے گزرے ہارٹ اٹیک آ جائے اس کو اتنے بڑے ساؤنڈ سسٹم آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں مطلب زمین میں زلزلہ لانا چاہتے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں آپ پوری بستی کو ہلانا چاہتے نہیں ناچیں گے گائیں گے اور اس طرح سے اتنی بڑی میوزک لگائیں لوگ سو رہے ہیں لوگ راہ چاہتے ہیں بارہ ایک بجنے تک چلتا ہے یہ جو لوگوں کو تکلیف دینا اسلام تکلیف دینا نہیں سکھاتا ہے اور خاص طور سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے من منکان امین باللہ ولیم الاخر جو آدمی اللہ فرآرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلاحی جا رہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے یہ تین بار آپ صلی اللہ علیہ نے اللہ کی قسم کھائی اور قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان نہیں لایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی قسم نہیں بارے میں یہ بات کہایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے جس کا پڑوسی بوائز شرارتیں اس کے فساد اس کے فیتنے اس کی برائیاں ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے حدیث میں ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ تو اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھ یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے ایک انسان اس کے اندر غصہ ہوتا ہے اس کے اندر شر ہوتا ہے اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں ہر آدمی میں اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے اب آدمی کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو ایسا کنٹرول کرے کہ اس کا نقصان دوسروں کو نہ ہو تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ آدمی موم نہیں ہو سکتا ہے کون آپ نے فرمایا اللہ دلہ منجارو بوائے کا ہوں کہ جس سے جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی پریشان نہ ہو اس کے پڑوسی کو سکون نہ ملے امن میں وہ نہ رہے آج آپ دیکھیے ذرا ذرا کی بات پر اب مان لیجیے آپ کا بچہ گیا باہر کھیل رہا تھا کھیلتے کھیلتے اس نے شیشہ بال گیند ماری جا کے پوٹ گیا کسی کا اس نے جاگ کے دیکھا کانچ ٹوٹا اب یہ بھی بٹھایا تھا مہنگا اتنا نیچے آیا نیند بھی خراب ہوئی شیشہ بھی پھوٹا آپ کے بچے کو ایک مار دیا اس نے اب آپ کے تن بدن میں آگ لگی اب وہ شیچا پھوڑا وہ الگ ہے ٹاپک ت نے میرے بیٹے پہ ہاتھ کیسے اٹھایا جو جھگڑا دونوں بھی مار پیٹ کر کے بیٹے تو باہر کھیل رہے ہیں جا کے واپس سے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں. لیکن یہ دونوں لڑک مر کے سیدھا دعا پہلے پولیس اور پھر دواخانا ہے بعض چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن آدمی اس کو ایگو کا پرابلم بنا لیتا اس کو بڑا بناتا بچوں کے اب اکثر یہ جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں بچے ہے کہ ڈاڑ دیا آگے میرے بچے کو بولنا نہیں میرے یہ نقصان کر دیا اس اس نے اب اس کا کیا کریں گے اب بات بات لمبا جھگڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات ایک بچہ دوسرے کو مارتا ہے اب وہ دونوں جو ہیں وہ لے کر گیا دیکھو آپ کے بچے نے اس کو مارا ناخنے سے خون نکل رہا ہے اس سے بولے تمہارا بچہ کوئی شریف ہے اس نے بھی کچھ کیا ہوگا کچھ نہیں کیا ہے جا اس کو مارا اس نے نہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جیسا باپ ویسا بیٹا ہاں خواہ مکھا کا جھگڑا بڑھ جاتا ہے بچوں کا جھگڑا بڑوں کا ہو جاتا ہے بچے آج لڑتے ہیں پندرہ منٹ بعد واپس دوست بن جاتے ہیں ان کا دس سال تک بات بند ہو جاتی ہے تو پڑوسیوں میں بعض اوقات بدگمانیاں غیبتیں توہمتیں آپ دیکھیے ایک بلڈنگ میں ایک سوسائٹی میں ایک جو ہے بستی میں لوگ رہتے ہیں ایک کے بارے معلوم اس کا کیا ہوا کیا ہوا اس کی بیٹی کے بارے میں نہیں معلوم پڑا جانے تو چھوڑ دو اچھا آدھا انفارمیشن ڈال کے اور زیادہ کنفیوز کرنا اب کوئی آدمی سوچے گئی سے افیئر ہے نہیں اس کا رشتہ ٹوٹ گیا تو کسی کا نہیں ٹوٹتا ایسا ہوتا ہے کہ بات بازو کا چھوٹی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے میں جو کلر بھرتے ہیں وہ کلرنگ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے وہ ایک دم فلوریسنٹ کلر بھرتے ہیں لوگ اس کے اندر دور سے بھی دکھنا چاہیے بعض باتیں چھوٹی ہر انسان یہ چاہتا ہے میرا پڑوسی زلیل ہو تاکہ میری عزت باقی رہے یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ہیں دوسرے کو زلیل کر کے آدمی اپنے پونچا کرے تو پڑوسیوں میں عام طور کی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے دوڑ لگانا اگر اس نے کوئی چیز لیے تو ہم اس سے زیادہ لیں گے کہ بھئی آپ لیجیے آپ کی لیکن آپ نقصان پہنچائیں کسی پڑوسی کو تو یہ بات اچھی نہیں ہے کسی نے بیچارے چارے نے جگہ دیکھی پارکنگ کے لیے نہیں ہے آپ کی پارکنگ میں لگا دی اب آپ کی جو ہے بالکل پراپرٹی ہے جگہ آپ کی ہے تھوڑا سا آپ برداشت نہیں کیا آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے ذرا آپ نے لیا اور کیا کیا اس کی پنکچر کرتی معلوم نہیں اس کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو اس کو لے جانے کے لیے دے گا تو گاڑی پنکچر کیا کرے گا آدمی رات کے دو بجے اس کو گاڑی نہیں مل رہی لے جانے کے لیے تو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں اور فوراً تکلیف دینے پر آتے ہیں نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے بعض اوقات ہم انا اور گمنڈ کی وجہ سے مثلا کوئی پڑوسی آپ کو کچھ کھانے کے لیے تحفہ توحفہ دیا تارن خا... بنایا گھر میں اس نے اب چاہ کہ میرا پڑوسی ہے ذرا وہ بھی خوش ہو جائے اچھا بنائے اس کو ٹیسٹ اچھا لگا ایک کام کرو برتن میں ڈالو اور جا کے پڑوسی میں دے دو اب پڑوس میں بیچاری بیوی آئی اب آپ کو آ کے دے رہی ہے لیجیے کیوں ہمارے گھر میں کھانا نہیں وہ آپ کو بھیکاری سمجھ کے دے رہے ہیں وہ محبت سے دے رہے ہیں وہ فقیر سمجھ کے دے رہے ہیں آپ کو خود لا کے دیا ہے نا فقیروں کو ایسا دیتا ہے تو بعض اوقات اتنی انا ہمارے اندر ہوتی ہے نہیں نہیں ہم نہیں لیتے دوسرے کا آج ہمارے گھر میں بنا بھی آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی اور کو دے دو کسی فقیر کو دے دو اس کا کام ہو جائے گا آپ اور انسلٹ کر رہے ہیں بولتے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری تکلیف دینا اور انترد بھی کرنا یہ غلط بات ہے مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے آگے اس بارے میں اور باتیں ابھی آئیں گی انشاءاللہ تو پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا تکلیف نہ مادی اعتبار سے نہ جسمانی اعتبار سے نہ دل کو اس کے چوٹ پہنچانا پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے اس سے ایمان جڑا ہوا ہے ابو شرح کی جو روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں جو جس کی شرارتوں سے جس کے شرط اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں پڑوسی کو ستانا گناہ کبیرہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا جنت ملا بس اس کو امام, امام مسلم نے روایت کیا ہے کیا حدیث ہے وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے اب بتائیے یہاں پر جنت میں نہیں جائے گا بولا جا رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جنت سے محرومی چھوٹی غلطی پر نہیں ہوتی ہے جنت سے محرومی بڑے گناہ پر ہوتی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا پڑوسی کو تکلیف دینا قبیلہ گناہوں میں سے ہے تو یہ حدیث ہم کو بتلا رہی کہ وہ ابھی جنت میں نہیں جائے گا اب رضی اللہ فرماتے ہیں پوچھا گیا آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے وہ رات میں تعدد پڑتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی رات میں تحج پڑتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے وہ تلو وہ تصدکو تک بھی وہ عورت بہت سارے کام کرتی ہے اور وہ صدقے بھی دیتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے گالی چگلی نہ جانے کیا کیا گناہ ہوں گے تو اس کی زبان سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے کی زبان خراب ہے نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے صدقہ کرتی ہے اور بہت سارے کام کرتی ہے لیکن ایک ہی پرابلم ہے کیا پرابلم ہے پڑوسیوں کو ستاتی ہے کیسے ستاتی مار پیٹ بھی نہیں کرتی کیا کرتی ہے زبان سے تکلیف دیتی ہے کہ وہ تک بھی اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لاقی رفیح آپ نے کہا اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں بھلائی نہیں نماز پڑھ رہی روزہ رکھ رہی ہے کہ کوئی بھلائی نہیں ہے وہ جہنمیوں میں سے وہ جہنمیوں میں سے اور وہ में से تو سلی مکتوبہ کہا کہ دوسری عورت ہے کہ اس کا بھی پوچھنا چاہتے ہیں چلیے وہ بھی بتا دیجیے کیا دوسری ایک عورت وہ صرف فرض نماز پڑھتی ہے وَتُصَدِّقُ أحدًا اور بس وہ تسلی المکتوبا صدقہ کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں بہت بڑا بڑا کچھ دیتی ہو سونا چاندی کچھ نہیں پنیر اس کے پاس ہے بس اتنا ہی صدقہ کرتی ہے اور فرض نمازوں کا اہتمام کرتی ہے اور ایسا کوئی خاص آؤٹسٹینڈنگ ایکٹیویٹی تو اس کی کچھ ہے ہی نہیں لیکن یہی کام کرتی بس تو نہیں دکھ نہیں دیتی اس کا کیا آپ نے فرمایا جنتی ہے جنتیوں میں سے یہاں ایک بنیادی نقطہ سیکھنے ملتا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ایک انسان نماز روزے کا پابند ہوتا ہے وہ صدقات بھی دیتا ہے لیکن یہ معروف ہے منکر سے بچنا بھی ضروری ہے ایک آدمی اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے عبادات میں صبح برابر اٹھے گی آجدر پڑے گی برابر ایک دم فرض نماز پڑھے گی اور بالکل جا نماز پہ بیٹھی ہوئی ذکر کرتی رہے گی پھر تلاوت بھی کرے گی اس کے بعد اٹھے گی اور پھر آرام کرے گی پھر دوپہر میں یہی روٹی بعض خواتین کا حال یہ ہوتا ہے کہ عبادات میں ایک دم پکی کیونکہ ریٹائرڈ ہے کچھ کام نہیں بہو آ چکی ہے لیکن لیکن زبان سے کبھی کسی کی ریبت کسی کی چغلی کسی پر بہتان کسی پر الزام کسی کو سخت گوئی سے اس, کا, اس کی دلازاری کرنا اور کسی سے سلیفے سے بات نہیں کرنا ہر ایک کو نیچا دکھانا اور نہ جانے کسی بات ہے یہ جو چیز ہے یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنتی بھی بناتی ہے اور جہنمی بھی بناتی ہے دیکھیں اب دوسری عورت کا کیا ہے پر نماز پڑھتی ہے معمولی صدقہ کرتی ہے پر نماز پڑھتی ہے معمولی صدقہ کرتی ہے معروف میں اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے ہاں اللہ کا حق فرائض ادا کر رہی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ایک ہی بات ہے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی کوئی تکلیف کسی کو نہیں دیتی ہے آپ نے فرمایا وہ وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی تکلیف سے اپ, اپنے ایجاد سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ کی تکلیف محدود ہوتی ہے لیکن زبان کی تکلیف محدود نہیں ہوتی ہے آپ کسی کو ماریں گے آپ کی پہنچ میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن آپ زبان کے ذریعے سے دوسرے ملک میں کوئی آدمی ہے اس کو بھی تکلیف دے سکتے ہیں چاہے فون پہ اس کو آپ اس کا دل دکھا کے اس کو تکلیف دیں وہ دور آپ سے ہیں لیکن آپ کی زبان کی تکلیف دور بھی پہنچتی ہے یا پھر آپ اس کی بستی میں کسی کو کس کے بارے میں غلط بات بولتے ہیں آپ بہت دور ہیں اس سے وہ بہت دور ہے آپ سے لیکن زبان اتنی خطرناک ہے کہ اس کی پہنچ ہاتھ کی پہنچ سے زیادہ ہوتی ہے آپ کا ہاتھ جہاں پہنچتا ہے اس سے بہت دور تک زبان کی پہنچ ہوتی ہے اور آپ کسی بھی انسان کی زندگی برباد کر سکتے ہیں زبان کے ذریعے سے ہاتھ کے ذریعے سے آپ زخم پہنچا سکتے ہیں آپ ہڈی توڑ سکتے ہیں کسی کی لیکن زبان کے ذریعے سے آپ اس کا دل توڑ سکتے ہیں آپ اس کی زندگی برباد کر سکتے ہیں آپ اس پہ تومت لگا کے اس کو مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لہذا زبان کی تکلیف بڑی خطرناک ہوتی ہے اور آدمی کو چاہیے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم منسلی مناخو ملسانی من وہ سلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں پہلے کس کا نمبر آیا جس کی زبان سے زیادہ ڈیمیج اس کا ہوتا ہے زیادہ ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے ہاتھ کا ڈیمیج اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن زبان کا اس سے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے ہاتھ سے آپ کسی کی عزت خراب نہیں کرتے عموماً لیکن زبان سے آپ کسی کی عزت توہمات نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں آج ویسے ہاتھ بھی عزت خراب کرنے میں شریک ہو چکا ہے واٹس ایپ کی وجہ سے ایس ایم ایس کی وجہ سے ٹائپنگ ای میل کی وجہ سے آج ہاتھ بھی اس میں شریک ہو چکے ہیں تو اس حدیث امام احمد اور امام الباری نے الدب میں اور اب ابان اور حاکم میں اس کو رواج کے حدیث علم ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ بدسلوکی عبادت گزار ہونے کے باوجود آدمی کو جہنم میں لی جاتی ہے اسی لیے کہا وہ تو جیران اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے وہ جہنمی ہے وہ کون ہے جہنمی ہے نمبر سات پڑوسیوں کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کرنا یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی کو پسند نہیں کرتے ہیں اس کو مل کے ایسا ستاتے ہیں کہ بیچارہ وہ گھر چھوڑ کے دوسری سوسائٹی میں چلا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صوبان رضی اللہ عام فرماتے ہیں امام یا ولیم اجارہ ہو یا منزل ہی وہ آدمی جو اپنے پڑوسی پر ظلم کرے اور اس پر دادا گیری کرے اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ اس کو اس بات پر مجبور کر دے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے باہر نکلے یعنی گھر چھوڑ جائے آپ فرماتے ہیں اللہ حل کا وہ آدمی ہلاک ہوتا ضرور ہلاک ہوگا اس کو امام البخاری نے الدب میں روایت کیا سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی پڑوسی کو ستا ہے تاکہ وہ چھوڑ کے چلا جائے مثال کے طور پر ایک بستی میں سوسائٹی میں رہتے ہیں اور آپ کے کمپٹیشن کے لیے کوئی دوسرا پڑوسی وہاں پہ آ گیا ہے اب آپ کی سب چلتی تھی یہاں پہ ہر آدمی آپ سے پوچھتا تھا آپ کی ساری باتیں چلتی تھی اب کوئی ایکسپرٹ آیا رہنے کے آپ کی سوسائٹی میں اب لوگ اس کی عزت زیادہ کرنے لگ گئے اب آپ کی طرف سے نظر کرم سب کی ہٹ گئی آپ سینٹر آف اٹینشن نہیں ہیں آپ چودھری نہیں ہو وہاں پہ اب کیا ہوا کچھ بھی ہاں فنکشن ہوا لوگ اس کو عزت دے رہے ہیں اور یہ بڑا پروفیسر ہے یہ بڑا پرانا آدمی ہے ایسا ہے اب آپ نے دیکھا اچھا تو میری سیٹ لیتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ناک میں دم کرنا شروع کر دیا اس کے اس کو پریشان کرنے شروع کر دیا اور وہ یہاں تک کہ وہ بولے بس بھائی میں میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے میں کان دندے والا آدمی ہوں یہ روزانہ ان سے جھگڑا کون کرتا رہے بھائی میں چھوڑ کے ہی جاتا ہوں اس کو نہیں معلوم یہ کیوں آپتی آئی یہ پرابلم کیوں آیا اس کو نہیں معلوم لیکن یہ کیا ہے بعض اوقات کسی آدمی کو چاہے کالج میں ہو چاہے کمپنی میں ہو چاہے پڑوس میں ہو لوگ کیا کرتے ہیں اتنا تنگ کر دو کہ آٹومیٹکلی فائل ڈیلیٹ ہو جائے یہ خود ہی چلا جائے چھوڑ کے بہت ہلاکت کی چیز ہے اور یہ کمزرتی ہے یہ کیا ہے کم درتی ہے یہ گھٹیا ذہن کی علامت ہے کہ انسان اس حد تک گرے کہ دوسروں کو اس طرح سے تکلیف دے کے بستی سے فل یعنی اپنی سوسائٹی سے یا کہیں سے بھی نکلوا دے کہ اس کو مقام ملے پڑوسی کے گھر چوری کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ایک آدمی دس گھروں میں چوری کرے یہ ہلکا ہے اس سے کہ ایک آدمی پڑوسی کے یہاں چوری کرے یعنی ایک آدمی پڑوسی پڑوسی پر اعتماد رکھتا ہے بعض اوقات آدمی اپنی چابی دے کے جاتا ہے ذرا میرا بیٹا اسکول سے آئے گا ہم لوگ دواخانے جا رہے ہیں ایک کام کیجیے چابی رکھیے اور گڈوا آئے گا تو اس کو کھانا وانا اور کلاس کو جانا ہے اس کو یہ لیجیے چابی ابھی نے کہا چابی ماشاءاللہ اب جب چابی آ تو گھر آ گیا چابی کھول کے اندر ہاں آن کالا جان جو بھی گئی اندر اب دیکھا اس کے گھر میں کیا کیا ہے اس کے البم بھی کھول کے دیکھ رہے ہیں جانے کیا کیا کرتے لوگ جو ہے اب ایک آدمی ہے دنیا دار ہے لیکن بھروسہ کر رہا ہے آپ کے کی اوپر کیوں اس لیے کہ آپ دیندار ہیں لیکن آپ دیندار نماز کی حد تک ہے اخلاقی اعتبار سے آپ کا پتا بس چلے تو آپ پوری جو ہے پرائیویسی میں دونوں آنکھوں سے اور دونوں ہاتھوں سے شریک ہو جائے اب پورے گھر میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ان کا راز تلاش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے بھی پوائنٹ کوچ ہاتھ میں آ جائے اس کے کچن میں جا رہے ہیں یہ کھول کے دیکھ رہے ہیں اس کا فریج میں کیا کیا رکھتے ہیں شراب تو نہیں سب دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور کچھ اچھی چیز دیکھی کوئی اچھی چیز دیکھی پسند کی آئی تو اس کو لے لیا اپنے جیب میں پرس میں ڈال دیا اور آ یہ حرام ہے اور یہ عام چوری سے بڑھ کے چوری ہے دس گھر میں چوری کرے ایک آدمی اگرچہ وہ بھی برا ہے لیکن وہ ہلکا ہے اس سے کہ ایک آدمی پڑوسی کے گھر میں چوری کرے کیوں پڑوسی کا اعتماد ہوتا ہے کسی کے اعتماد کے بعد اس کے ساتھ میں بدسروکی کرنا اس کے ساتھ خیانت کرنا یہ زیادہ برا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ آدمی خیانت کرے برا ہے لیکن اس آدمی کے ساتھ خیانت کرے جس کا جس کا آپ پر اعتماد ہے یہ دو غلطیاں ہیں خیانت اور اعتماد کو توڑنا اعتماد کا غلط فائدہ اٹھا لہذا یہاں پر اس کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے جس کو امام احمد اور ادب مفد میں امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ایک انسان جو آپ پر اعتماد کرتا ہے پڑوسی آپ کا ہے اس کے گھر میں چوری کرنا زیادہ برا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے بھی مراتب ہوتے ہیں چوری چوری دونوں چوری ہے لیکن ایک چوری دوسری چوری سے زیادہ بری ہے ایک گناہ ایک ہی کیٹیگری کا ہوتا ہے لیکن دو الگ الگ لوگوں سے گناہ وہ کرنا زیادہ برا بن جاتا ہے جسے ایک آدمی عام انسان کو گالی دے برا ہے کیوں اس سے کیو گالی ہے لیکن ایک انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے یہ زیادہ برا ہے کیوں وہ ماں باپ کا تعلق جو اس کا ہے ان کے ساتھ گالی کا معاملہ کرنا یہ زیادہ برا ہے تو بعض اوقات بعض تعلقات اور بعض اشخاص کے ساتھ میں گناہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں پڑوسی سے اس سے سلوک کی کیا صورتیں ہیں نمبر ایک پڑوسی سے سلوک اچھا سلوک کرنا اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے اگر آپ مسلمان ہیں اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑوسی سے سلوک کریں یہ ایمان کا تقاضا ہے یعنی اگر ایمان ہے تو ایسا کرنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اہ سنگھ جیوا رن جاور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن ہے اہ فرماتے ہیں رمن جا رہ کا تکن مسلم کہ تو اپنے پڑوس میں رہنے والے کے ساتھ اچھے پڑوسی کا سلوک کر اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مسلمان بن جائے گا یعنی تیرا اسلام پرفیکٹ ہو جائے گا یعنی ایک آدمی اس وقت تک کے پکا مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک نہ کرے سلوک کی تین قسمیں ہیں ایک ہے ظلم دوسرے ہیں عدل اور تیسرے ہیں احسان ظلم سب سے نیچے گھٹیا. غلط मना اس سے اوپر کیا ہے عدل اس کا حق اس کو دینا 2.5 کام نہ زیادہ उसको देना فائیو تو ٹو پوائنٹ فائیو جتنا اس کو دینا چاہیے اتنا آپ نے دیا یہ کیا ہے عدل ہے نہ کام نہ زیادہ احسان کیا ہے جتنا اس کا حق ہے اس سے کچھ زیادہ اس کے ساتھ کرنا ہے اپنی طرف سے کرنا ہے یہ نہیں کہ وہ جنازے میں آیا تھا تو میں بھی جاؤں یہ نہیں کہ آپ اپنے جہاز میں کیسے جائیں گے کہ ہمارے گھر میں وہ آیا دکھ درد میں ٹھیک ہے تو ہم جائیں گے یہ تجارت یہ بنی کا اخلاق ہے یہ کس کا اخلاق ہے بزنس مین کا اخلاق ہے مسلمان کا اخلاق نہیں تو میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں کروں گا یہ دی. احسان کیا ہے اپنی طرف سے کرنا اس نے کیا ہو یا نہیں کیا ہو اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کو کہتے ہیں احسان تو ظلم اس سے اوپر ہے عدل اور اس کے اوپر ہے احسان تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں وہ اشن جیوا تو اچھا پڑوس نبھا اچھا پڑوسی پن اختیار کر اس کے ساتھ جو تیرا پڑوسی ہے کیا ہوگا سکن مسلمان تو آخری مسلمان بن جائے گا تو اصلی مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے یہ نہیں کہ کہ اصلی مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ گوشت نہیں کھاتا اور ہڈی پڑوسی کے گھر کے سامنے آنگن میں نہیں پھینکتا یہ پڑوس پڑوس ہے نہیں حقیقی اسلام یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے تو اسلام کا تقاضا ہے کمال اسلام ہے اسی طرح سے کمال ایمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ من کا یؤمن باللہ والیوم ولیو سن جاری ہی اس کو مسلم نے رواج کیا ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرے تو آپ اسلام کے اعتبار سے بھی پکے اس وقت تک کے نہیں ہو سکتے جب تک کہ پڑوسی کے ساتھ آتا سلوک صحیح نہیں ہوتا ہے آپ لاکھ بولا نہیں وہ برے ہیں ہاں وہ بھی وہی بولتا ہے اب فیصلہ کسی بات پر کیا جائے ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں بولتا ہے وہ برا ہے میں اچھا ہوں تو اب اس پڑوسی کی آپ کے بارے میں مانے رائے یا آپ کی رائے اس کے بارے میں مانے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی بات دوسرے کو پسند نہیں ہوتی ہے یہ اس انسان کو آپ کے احسان سے محروم کرنے کے لیے کافی دلیل نہیں ہے آپ کے پڑوسی کا برا ہونا آپ کے اچھے سلوک سے اس کو محروم کرنے کے لیے کافی دلیل نہیں ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اچھا سلوک کرنا چاہیے آپ اچھے کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے تاکہ اس کا ساتھ اور تعلق آپ سے بنا رہے اور برے کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے تاکہ اس کا اور آپ کا جو بگڑا ہوا معاملہ ہے وہ سدھر جائے دونوں میں جسٹیفیکیشن آپ کو دینا یہی پڑے گا آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے وہ برائے سے میں نے چھوڑ دیا اس کو نہیں آپ کو اس سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے قریب آئے تو پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے نمبر دو اللہ کی محبت کا سبب ہے ایک آدمی اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے نف پر یہ بہت بھاری ہے نق پر کیا ہے یہ بہت بھاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام قبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن رجح کی ہے کیا حدیث ہے اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول تم سے محبت کریں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تم کو ملے تو تم تین کام کرو نمبر ایک اذا تم, تم جو امانت تمہارے پاس رکھی گئی ہے مانگنے پر اس کو ادا کر دو جوں کہ تم بغیر کمی کے زیادتی بھی نہیں کر سکتے آپ اسے بعض اوقات زیادتی بری بھی ہوتی ہے ہمیشہ زیادتی اچھی نہیں ہوتی جیسے آپ کے پاس دودھ رکھا آپ نے پانی ملا کے دیا اسے. بڑھا دیا بڑھا نے تو بڑھانا برا بھی ہوتا ہے تو جب تم تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کو مانگنے پر ادا کر مانگنے پر اس کو ادا کر دو بعض اوقات کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس کو انت سمجھ لیتا ہے پیسہ رکھا ذرا بھائی یہ رکھو میرے گھر میں مجھ کو بھروسہ نہیں میرا بیٹا گڑبڑ کرتا ہے اور تیجوری کھولتا ہے شادی اس کے بھی پاس ہے یہ پیسہ رکھو کہ میں نے پورا پلا چیز کے لیے رکھا ہے بیٹی کے لیے رکھا ہے گاڑی لانا ہے مجھ کو پورا زمین خریدنا ہے اس کے لیے رکھا ہے آپ رکھو ٹھیک ہے چھ مہینے کے پاس وہ جو پیسہ میں آپ کے پاس رکھا تھا ذرا دے سکتے ہیں اب اس کو بہت پیار سے مانگنا پڑتا ہے تھوڑا بھی ریلیشن شپ خراب نہیں کر سکتے وہ جو میرا پیسہ آپ کے پاس رکھا ہے اب کبھی ایسا ہوتا ہے انشاءاللہ شاء آپ ایک کام کرو اگلے ہفتے تھوڑا بیزی ہے میں ابھی کیوں بیزی ہے معلوم ہے اس کو اگلے ہفتے آپ اگلے ہفتے مانگا تھوڑا اور روکیں گے ایک ہفتہ ایسا تو کہاں جا رہی آپ کی زمین کہاں جا رہی ہے آپ کی نکاح کہاں جا رہا آپ کا فن ایک ہفتہ اور رک جاؤ تھوڑا میں فری ہو جاؤں گا میں نکال کے دیتا ہوں میں نے دوسرے کے پاس رکھا ہے اچھا میں نے بینک میں ڈالا ہے بینک والے دے رہے نہیں اچھی بات ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ تیس ابھی اب اس کو کبھی نہ کبھی تو غصہ آنے والا ہے وہ انتظار کر رہا ہے اس کے غصے کا وہ بولے گا میرا پیسہ کیا آپ نہیں دے رہے یار میرے کو بہت تعجب ہو رہا ہے آپ کے اوپر دیتے تو دو نہیں تو مجھ کو بھی دیکھو پھر سخت قدم اٹھانا پڑے گا کیا کرے گا تو شروع ہو گیا نہیں دیتا جا کیا دلیل ہے کیا ثبوت ہے تھی مجھ کو جا کہ کوٹ میں جا وہاں سے لے میرے ارے بھائی اللہ کے بندے دیتے نہیں دیتا بولے نا ختم میرا انسر کیا تم ہے ہڑپ کرنے والے بڑے اصل مند ہوتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو یہ جو یہ جو حالات معاشرے میں ہیں یہ بہت غلط حالات ہیں کہا کہ جب تم امانت تمہارے پاس رکھی جائے امانت ادا کرو وقت کو ادا جب تم بات کرو تو سچی بات کرو کلام میں تمہارے کیا ہو سچائی وہ جھوٹ نہیں وہ تینو جیوا منجاور کم اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرو یہ تین کام اگر تم نے کیے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے گا کتنا کام ہے تین کام ہیں امانت داری اور صداقت اور اس طرح سے احسان کس کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے جس سے اس سے نفرت کرنے کو جی چاہتا ہے اس سے نفرت کرنے کو جی چاہتا ہے کیوں اس سے نفرت کر کے اپنے قبر کو آدمی اپنے حسد کو آدمی تسکین دیتا ہے کوئی آدمی نہیں چاہتا اس کا پڑوسی سے آگے بڑھے تو اس سے حسد اور تکبر اور نفرت کر کے آدمی اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے نمبر تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی خصوصی وصیت کی ہے وسیعت کہتے ہیں ایسا حکم جو تاکیدی ہو تاکیدی حکم ابو عمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ فی حجت الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے حجت الوداع کا وقت تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آپ کہتے تھے اوسی کمبل جار اوسی کمبل جار اوسی کمبل جار میں تمہیں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں بار بار بار بار آپ یہ کہتے رہے صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکیب کرتے رہے اتنی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہیں پڑوسی کو مسلمانوں کا وارث تو نہیں بنا دیں گے کہ تو مر جائے تو تیری جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے اتنا تو نہیں بنا دیں گے کہ اتنا ہم میرے اوپر ہے تو کہتے کہ اتنا آپ کہتے رہیں کہ ڈر ہوا کہ کہیں آپ پڑوسی کو مسلمانوں کی جائیداد میں وارث نہیں بنا دیں اس کو خرائتی نے الاخلاق نے روایت کیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی بات ہے آپ فرماتے ہیں جی مجھے بار بار پڑوسی سے اچھے سلوک کرنے کی تاکیب کرتے رہے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو جائیداد میں بھی شریک کر دیں گے یعنی اتنا تاکیب کہ گویا کہ وہ آدمی وارث ہو ہمارا وہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہو جائے اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات رشتے دار کام نہیں آتے ہیں پڑوسی کام آتا ہے بھئی آپ کے گھر میں ہارٹ اٹیک کسی کو آیا آپ رشتہ دار کو فون کریں گے پانچ کلومیٹر سے دور سے وہ آئے کون کام آتا اس وقت میں پڑوسی آتا ہے آپ کا بچہ گر گیا آپ کے بچے کے سر میں چوٹ آئی اب بھاگنا ہے فوراً دواخانے لے کر کون آتا اس وقت میں آپ کے رشتہ دار آتے ہیں کون آتا ہے آپ کا پڑوسی اس وقت میں ہوتا ہے دکھ درد میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک آدمی کو چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ ویری سلو کرے گویا کہ اس کے رشتہ دار ہیں اور محبت بنانے سے بنتی ہے ہم کیا سوچتے ہیں وہاں سے ہونا چاہیے کبھی نہیں ہوتا ایسا کیونکہ وہ بھی وہی سوچ رہا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں اس سے اچھا سلوک کرنا چاہیے میرے ساتھ تو پھر میں تھوڑی برا ہوں اگر وہ میرے ساتھ اچھا رہے تو میں اچھا رہوں گا اچھا اس کے یہاں کیا ہے آپ اس کا کنیکشن پہ سوچیں گے سنیں گے تو وہ بھی وہی سوچ رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے اگر یہ مجھ سے اچھا رہے تو میں کیوں برا رہوں گا اب دونوں بھی ایسا سوچیں گے تو پھر ہوگا نہیں سا ہر ایک کو کیا سوچنا چاہیے وہ اچھا رہے نہ رہے میں اچھا شروع کروں گا تاکہ وہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے اگر دونوں ایسا سوچے تو معاملہ ہاں کنیکشن صحیح ہو جائے گا لیکن دونوں بھی ایسا سوچیں پہلے تو اچھا کر پھر میں اچھا کروں گا تو دونوں بھی چاہتے ہیں کہ دوسرا شروعات کریں کبھی بھی کنیکشن ہونے والا نہیں تو اس کے لیے آپ شروعات کریں اچھا یہاں پرابلم کیا آتا ہے میں کیوں کروں مجھ کو اس کی ضرورت تھوڑی نا ہے اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہوں سب کچھ میرا اپنا ہے اور میں خوشحال ہوں میں کیوں اس سے اچھا سلوک کروں بھائی میں کیوں جھکوں ہماری ڈکشنری میں اخلاق جھکاؤ کا نام بن چکا ہے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کسی سے ہم اخلاق سے پیش آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس کی غرض ہے بعض بغیر آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں وہ یہ سوچے گا کہ اس کو میری کیا ہے ضرورت ہے. یہ چھوٹی سوچ ہے یہ سوچ کون سی ہے چھوٹی ہے آدمی کو اپنی سوچ کو آلہ کرنا چاہیے آدمی کا اخلاق اپنی طرف سے ہونا چاہیے وہ کیا سوچے گا کیا نہیں سوچے گا آپ مت سوچیں آپ اپنا اپنا اخلاق اچھا بنائیے آپ احسان کیجئے اس کے ساتھ میں کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں پڑوسی کا اکرام کرنا اکرام کرنا دیکھیے بعض اوقات احسان اور اکرام جمع نہیں ہو پاتے مثلاً آپ اس پر احسان کرتے ہو لیکن اس کو چھوٹا بتا کے یہ بھی برا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کرو اس کو چھوٹا بنائے بغیر جیسے آپ کا پڑوسی پریشان ہے مثلاً آپ گئے اب آپ کے اندر جو ہے بڑا بننے کا شوق بہت زیادہ ہے وہ بیمار ہے اور رکشہ ڈرائیور ہے یا مان لیجئے کوئی چھوٹی موٹی دکان میں جاب کرتا ہے زیادہ تنخواہ اس کی نہیں اور اسی پر پورا گھر ٹکا ہوا ہے اب آپ گئے پاؤں اس کا فریکچر ہو گیا اب بستر پہ پڑا ہے اور گھر کیسا چلے گا بےچارے کا اب آپ گئے وہاں پہ اب آپ جانے کے بعد بات چیت کیے سب کچھ کیے پھل لے کے گئے آپ اچھے لے کے گئے لو اور جاتے وقت آپ جیب سے آپ نے نکالے دو چار ہزار روپے آپ کے پاس آپ کے مالدار ہیں بھائی آپ رکھے لو خوش رہو مجھ سے انسانوں کی غریبی دیکھی نہیں جاتی آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے آپ آپ کو نوبل پرائز چاہیے کیا کیا چاہیے کیا آپ تو اب بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے کسی پر احسان کرتا ہے لیکن وہ پورے ڈسپلے کے ساتھ اور گلیمر کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور اگر اس آدمی نے نہیں کہا تھینک یو یا شکریہ یا جزاکم اللہ خیرن ہر آدمی اپنے, اپنے اپنے حساب سے کرتا ہے اس نے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ نہیں نہیں بولا نہیں نہیں چاہیے بھائی نہیں چاہیے آپ نے زبردستی اس کو دیا اور اس نے مجبورن لے لیا اور کچھ بولا نہیں تو گھر پہ آگے آپ کیا بولیں گے آدمی اتنا احسان کیا میں نے خاموہ کسی غریب کو دیتا تھا تو دو ہزار بار سینکی بولتا تھا لیکن اس کو دیا میں نے ایک شکر کا کلیمہ نہیں کیا ہوا اس نے سب احسان ضائع کر تو بعض اوقات ہم احسان احسان کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم احسان کی, کس لیے کرتے ہیں کسی کو ضلع بنا کے ہم خود بڑے بننے کے لیے یہ چھوٹی ذہنیت کی علامت ہے اس لیے پڑوسی کا اکرام بھی کرنا چاہیے آپ اگر اس پر احسان کرتے ہیں اکرام کے ساتھ احسان کیجئے اس کو زلیل کر کے نہیں اللہ کے رسول بعض اوقات آدمی احسان کرتا ہے اور واٹس ایپ پہ شیئر کرتا ہے اس کو فیس بک پہ ڈالتا ہے آج میں نے اپنے پڑوسی کو کیا کیا اس کو یہ سلوک کیا آپ اس کو زلیل کر رہے ہیں دس آدمی اس کو پوچھیں گے ایسا ہوا گیا اب وہ کیا آدمی کرے گا وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا دل کے لئے لیا اوپنے. اوپر سے دلت اور یاد رکھیں یہ سب یہ سب برائیاں ہیں جو بعض اوقات آدمی آئینہ نہیں دیکھنے کی وجہ سے فرق نہیں پاتا ہے ہم دوسرے کی ریا کو بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں اپنی ریا کو نہیں بھانپ پاتے ہیں کیوں ایسا ہے اس لیے کہ ہم آئینہ نہیں دیکھتے ہیں منقانو مل آخری پلیوک رن جا رہو جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اپنے پڑوسی کا اکرام کرے یعنی اس کی عزت کرے مثلا وہ آپ کے یہاں آیا دروازہ کٹ گٹایا آپ نے دروازہ آدھا کھولا پورا نہیں کھول کے آپ نے کیا ہے یعنی آپ نہیں چاہتے آپ میسج کیا دے رہے ہیں آپ کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے آپ کو میں اندر آنے نہیں دینا چاہتا باہر کی باہر ہی آپ بتاؤ تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ تو بولو نا آپ کیا کر رہے ہیں تو سن رہا ہوں میں بولوں چاہ رہا کہ تھوڑا آگے بیٹھ کے بات کرے کچھ مسئلہ اس کے گھر میں ہوا ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو یہ جو ہے اکرام نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ آئیے بیٹھیے آپ چائے لا کے اس کو پانی لا کے لیے آپ نے اکرام کیا ایسے جیسے آپ کے دوسرے مہمان ہوتے ہیں تو اکرام اس کا ہونا چاہیے اس کو بخاری مسلم نے رواج کیا اسی طرح سے پڑوسی کے جذبات کی قدر ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ ہیں یا نساء المسلمان اے مسلمان خواتین اے مسلمان عورتوں لا تحترن جارت ولو تاً الجارتی کوئی عورت اپنی پڑوسن کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کرے چاہے وہ اس کو ہدیے میں بکری کا کھر ہی کیوں نہ دے دے یعنی ایک پڑوسن ہے اس نے گھر میں کچھ اچھا بنایا اور اس کو ٹھیک سے بنانے نہیں آتا ابھی ابھی شادی ہوئی اور سیکھی نہیں تھی پڑھائی بہت زیادہ کی ہے اور سیکھا نہیں کھانا بنانا اب الٹا سیدھا کچھ بنا لیا پہلی مرتبہ بنایا اور آپ کو پڑوسن نے لا کے دیا ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس لیے کہ غریب یہ ہوا اب آپ قبول نہ کریں اس کی دل آزاری چاہے کتنی چھوٹی چیز ہو وہ آپ کو لا کر دے آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے آپ پہ کوئی آبلیگیشن نہیں ہوگا آپ کو کچھ اس کو قیامت کے دن پیمنٹ نہیں دینا پڑے گا بل نہیں آئے گا آپ کو آپ قبول کر لیں اس کا دل رہ جاتا ہے تو چاہے چھوٹا تحفہ لا کے دے گھر میں سالن بنایا کھانا بنایا مٹھائی بنائی کچھ کچھ لا کے آپ کو دیا لیجیے آپ سیکھیے اور آپ کہیں نہیں ہم لوگ ہم لوگ کا کھانا ہو گیا کھانا ہو گیا لیجیے بس چیک देखिए کیسا بنا کر چیک کیجیے بولے ابھی موڑ نہیں ہے کچھ کھانے کا بولے میری خاطر لیجیے بولے کسی غریب کو دے دو یا کسی جانور کو کھلا دو یعنی وہ اس لائق ہے کہ وہ جانور کو کھلا دیا جائے یا ہم لوگ نہیں لیتے میں جائے گا یا پھینکنے میں جائے گا آپ لیجئے نا آپ مت کھائیے بھیا آپ کو نہیں چلتا آپ بہت بہت ہائی لیول کے ہو ایک دم ٹھیک ہے فائیو سٹار ہو آپ لیکن آپ قبول تو کر لو اسے اس کا دل رہ جائے گا انسان کو اپنی عزت کا اور اپنی اپنے سٹیٹس کا خیال بعض اوقات دوسروں کی بے عزتی پر آمادہ کرتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو عزت کے لائق نہیں ہے جو آدمی دوسروں کو عزت نہیں دے سکتا ہے وہ عزت کے لائق نہیں ہے اس کو یاد رکھیے اس کو امام الباری جو بات حدیث میں آئی ہے کہ ہدیہ قبول کرنا چاہیے یہ بخار مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے ہدیہ دینا یہ بھی محبت کو بڑھاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا طبخت اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے آپ نے فرمایا اے جب تو اپنے گھر میں سالن پکائے جب تیرے گھر میں سالن بنے تو تھوڑا سا پانی بڑھا دے تھوڑا سا پانی اس میں بڑھا دے شروعات زیادہ ہو جائے گا اور وہ تار اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے جب تو گھر میں کھانا بنائے تھوڑا سا زیادہ بنا لے سالن میں تھوڑا سا پانی ڈال دے گا بڑھے گا اور اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھی دے تو خاص طور سے پڑوسی اگر غریب ہیں تو ایسے وقت میں آپ کے گھر میں کچھ اچھا بنا ٹھیک ہے آپ نے کھایا بچا لیا اگلے دن پھینکنے میں چلا گیا یا کسی فقیر کو آنے مانگنے والے کو آپ نے دیا اس سے تو اچھا یہ تھا کہ آپ گرم گرم بھاپ نکل رہی ہے اس میں سے تھوڑا سا نکال کے آپ نے اپنے پڑوسی کو پہنچا دیا لیجئے کیا بات ہے بھائی ایسی بنا ہے گھر میں سوچا آپ کو آپ کو بھی بھیج دوں تھوڑا ٹیسٹ بتائیے کیسا ہے آپ تو کھا چکے ہوں گے لیکن پھر بھی ذرا میری خاطر تو تھوڑا اس کا عزت رکھ کے اور اس کا اکرام کرتے ہوئے آپ اس کو پہنچائیں آپ نے بچے کو بھیجنے کے بجائے خود جا کے دیا اور اکرام پڑ گیا اس کا یا بچے کو بھیج کوئی بات نہیں تو اس طرح سے بعض اوقات اس طرح کا سلوک آپس میں محبت کو بڑھاتا ہے آپس میں محبت کو بڑھاتا ہے بعض اوقات جو بستیوں میں گھر ہوتے ہیں کوئی خاتون آ ذرا سا نمک ملے گا آپ کے پاس اب اس کو پیسہ بہت ہے اس کے پاس ٹائم نہیں شوہر گیا ہوا ہے فون کر کے ای میل سے بھیج تو نہیں سکتا ہو نمک اس کو چاہیے اس کے پاس نہیں پڑوس میں آ کے مانگے اب آپ منہ ٹیڑھا کریں کہ نمک نہیں ڈال سکتے آپ لوگ نمک نہیں ڈال سکتے اب بیچارے وہ شرمندہ ہو جائیں گے آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بعض اوقات بہت زیادہ پروگریسو ہوتی ہے خواتین اور ایسا نہیں کرنے کا مزاج ہوتا ہے اچھی مسلمان کا شعار نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشتراعی صلاحمن اور تبق تقید رن تو اکثر تو اگر گوشت لائیں اور اس سے چالن بنوائیں گھر میں تو اس کا تھوڑا سا شربہ بڑھا دے وغیرہ ہو اور کچھ اس میں سے نکال کے اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیں تو یہ سمری کی روایت استعمال ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ بنائیں اچھا تو پڑوسی کو بھی بھیجنا یہ اخلاق کا تقاضا ہے نمبر سات قریب کے پڑوسی کا زیادہ حق ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ان علی جارین نے ف علا میرے دو پڑوسی ہیں تو ان میں سے میں ہدیہ بھیجوں تو کس کو بھیجوں دونوں کو تو نہیں بھیج سکتی دو میں سے ایک کو بھیج سکتی ہوں تو کس کو بھیجوں کال الا اقرب ہما من آپ نے کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ نزدیک تو کیا ہے تمہارا نزدیک کا پڑوسی ہے تو کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے اس کو بھیجو تو اس کو امام مسلم نے روایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب کے پڑوسی کا زیادہ حق ہے کیا غیر مسلم پڑوسی سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے بلا شبہ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے وہ حقدار ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو مجاہد رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ یہ صاحبی ہیں دوسرے ہیں عبداللہ, عمر عبداللہ عمر انہوں نے بکری تم لیجاری اپنے غلام سے اپنے ماتحتوں سے پوچھا کہ ہمارا جو یہودی غلام ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کو تم نے کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا گوشت میں سے کوئی دیا کہ نہیں دیا کیونکہ سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقول کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جبریل مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں مجھے میری جائیداد میں اس کو وارث بنا دیں گے اس کو امام احمد اور بخاری نے الدب میں اور اسی طرح سے امام ابو داود اور سرمزی نے روایت کیا ہے آپ دیکھیں صحابی ہیں اور جانور بکری ذبح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ ہمارے پڑوسی کو دو پڑوسی کون ہیں یہودی یہودیوں نے کتنا ستایا تھا مسلمانوں کو بہت ستایا لیکن کسی یعنی قوم کی وجہ سے اس کے فرد کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا موقع ہم کو نہیں ملتا ہے سمجھ میں آ رہی بات ہے ایک قوم ہے آپ کی دشمن ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قوم کا کوئی انڈیویجول ہے آپ اس کے ساتھ بھی برائی کریں ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ہر قوم میں اچھے اور برے دونوں لوگ ہوتے ہیں تو آپ کا پڑوسی یہودی ہونے کے باوجود کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو آپ سوچیں کہ مسلمان کے ساتھ کتنا سلوک کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے اور دین کا علم سیکھنے کی تو ہم فرمائے تو یہ روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہم کو کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہو گیا ہے نماز کا وہ قریب ہے اللہ تعالی ہم کو اسلامی اخلاق کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اقوال رحدی علیہ و رکم